الوافی بما فی حین یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب کے معلف شیخ صالح شامی نے اس لیے لکھا تاکہ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کیا جا سکے کہ احادیث میں تقرار نہ ہو اس لیے الوافی کی احادیث دو ہزار کے قریب ہیں دو ہزار سے بڑھ کر نہیں ہیں حالانکہ صرف صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد سات ہزار سے اوپر ہے لیکن الوافی میں احادیث کی تعداد دو ہزار سے کم جب اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی احادیث ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ احادیث میں تقرار نہیں ہے ایک حدیث ایک بار ہی ذکر کی جاتی ہے تو کتاب کے مولف نے اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق حج عمرہ سے ہے اور حج عمرہ پہ مشتمل کتاب میں کئی فصلے ہیں ان فصلوں میں سے ایک فصل وہ ہے جو حج کے اعمال اور حج کے احکام پہ مشتمل ہے اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے چھتیس ابواب ہم پڑھ چکے ہیں آج سینتیسواں باب شروع کریں گے اور اس کے نیچے جو حدیث آئے گی اس کا نمبر ہوگا آٹھ سو اکتیس ون تو باب نمبر سینتیس باب اتواد و فل حج جی کہ حج میں تواز و اختیار کرنا حج میں تواز اختیار کرنا حدیث جو ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے ان مت ابن عبداللہ بن انس روایت ہے جناب سمامہ بن عبد اللہ بن انس بن مالک سے آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں ان کا نام کیا انس بن مالک مشہور و معروف صحابی ہیں نبی علی اصلاۃ و اسلام کی دس سال خدمت کا اعزاز حاصل کیا ہے اور یہ ام سلیم کے بیٹے ہیں یہ ان کے ان کی والدہ کی شہرت بہت زیادہ ہے ام سلیم میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں درس تو میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا ام سلیم کا نام آیا تو ام سلیم وہی ہیں کہ جن کے شوہر کہیں جانے لگے تو تب ان ام سلیم کا ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا جب وہ واپس آئے تو پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے کہا بہت آرام میں ہے سکون میں ہے اور انہوں نے اپنے خاون کے لیے مکمل طور پہ زیب و زینت اختیار کی بیٹا فوت ہو جائے کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ماں زیب و زینت اختیار کرے لیکن ام سلیم نے دیکھا کہ میرا خاون ایک وقت کے بعد گھر میں واپس آیا ہے تو مجھے چاہیے کہ خاون کا حق ادا کروں انہوں نے خامند کے لیے زیب و زینت اختیار کی اور خامند نے ان سے تعلق قائم کیا اور اس کے بعد خامد سے کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا ہے تو پھر انہوں نے بات کی نبی علی صلاۃ والسلام سے اس موضوع پہ تو آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ اس تعلق کے نتیجے میں تمہیں بابرکت اولاد دے تو یہ ام سلیم ہیں جن کے جن کے بیٹے ہیں جناب انس لیکن جناب انس, لیکن جناب انس امر سنیم کے وہ بیٹے ہیں جو ابو تعلح سے نہیں ہیں بلکہ پہلے خامہ سے ہیں پہلے خامن فوت ہوئے تو پھر ام سلیم نے ابو تلح سے نکاح کیا تھا تو ان سبن مالک ان کے وہ بیٹے ہیں جو پہلے خامہ سے ہیں مالک سے ان کے پہلے خامن کے نام کیا مالک اور دوسرے ان کے نام کیا ابو طلحہ تو یہ ان سبن مالک جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں سومامہ تو سمامہ کیا لگے انس ابن مالک کے پوتے, پوتے تو پوتا تذکرہ کرنے لگا ہے اپنے دادا کا تو قالا یعنی کہ سمامہ کہتے ہیں کہ حج انسن علی رحل کہ جناب انس ابن مالک نے حج کیا پالان پر سوار ہو کر اپنے دادے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے دادے دادا جی نے حج کیا پالان پہ سوار ہو کر پالان کسے کہتے ہیں اونٹلی کے اوپر وہ لکڑی سی رکھی جاتی ہے جس کے اوپر سوار ہونے والا آسانی سے بیٹھ جاتا ہے لکڑی اس طرح ہوتی ہے کہ دائیں اور بائیں جانب بھی ہوتی ہے اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ لیے جاتا ہے تو اس قسم کا پالان ہوتا ہے تو اس کے اوپر حج کیا اصل میں میں پہلے سے بتا دوں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اب تو لوگوں کا معمول ہو گیا ہے کہ حج پہ جاتے ہیں تو ایک اونٹنی پہ نہیں جاتے ایک آدمی کے پاس دو اونٹنیاں ہوتی ہیں ایک پہ خود بیٹھتا ہے آرام کرتا ہے اور دوسری اونٹنی پہ اس کا سادو سامان ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو باب ہمارا کیا حج میں توازو تو سماما بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے دادا جی نے جب حج کیا تو ایک ہی اونٹنی پہ کیا پلان کے اوپر اسی پلان کے اوپر بیٹھتے تھے اسی کے اوپر سامان تھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں حد یا انسن کہ میرے دادا انس نے حد کیا لا راہن پالان پہ سوار ہو کر ولم یقن شہیہن اور وہ کنجوس نہیں تھے یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کنجوس ہوں یا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس وہ اونٹیاں نہ ہوں نہیں تواز اختیار کی ہے ولم یقن شاہی اور وہ کنجوس نہیں, نہیں, نہیں, نہیں تھے, تھے. وہ حد اور انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے دادا جی نے جناب نصمال اسمامہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بیان کیا ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے حج کیا دوسری اونٹنی ساتھ نہیں تھی اور بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا ایک پالان پہ یعنی کہ ایک اونٹنی پہ وکانت ضامل ہو اور یہی اونٹنی آپ کی زاملہ تھی راہلا بھی تھی اور زاملا بھی تھی راہلا ان کے سوالی کے طور پہ آپ سو کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر رہے تھے اور زاملا کے طور پہ بھی زاملا اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے اس سوالی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کسی کا ساد و سامان ہو خود اس کے اوپر سوار نہ ہو بلکہ اس کے اوپر کیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے زاملا تو کہہ رہے ہیں جناب انس سبنِ مالک کے آپ علیہ السلام، آپ علیہ اسلام نے کجاوے پہ حد کیا ایک ہی اونٹنی پہ حد کیا وقان زام اللہ ضام اور یہیں اونٹنی آپ کی زاملہ تھی یہیں وہ اونٹنی تھی جس پہ آپ کا ساد و سامان لدا ہوا تھا تو یہ ہے تواز و میں نبی علیہ اسلام کی اور یہ ہے تواز و انس السبل مالک کی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی اللہ علیہ وسلام نے اسی حج میں کتنے اونٹ اللہ کے میں ضوا کیے تھے سو, سو اونٹ آلی. تو اگر آپ چاہتے تو حج میں حد میں دو اونٹنی اپنے ساتھ رکھتے ایک پہ خود سوال ہوتے دوسرے پہ ساز و سامان ہوتا اور بڑے آرام سے بیٹھتے ویسے بھی آپ سربراہ تھے نبی تھے رسول تھے آلی. لیکن نہیں ایک آلی. اونٹنی پہ آپ کا ساز و سامان تھا اسی پہ آپ سوار تھے تو یہ کہ پھر کیا ہوئی آپ کی توازو جی اس کے بعد باب ہے باب نمبر اڑتیس باب الاحصار احسار احسار کا منع کیا ہوتا ہے روک دیا جانا آحسارہ فی المادی یا اس نے روک دیا اور اسی سے یہ مسر ہے احصار روک دینا روک دیا جانا اس باب میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ اگر کسی کو عمرے سے روک دیا جائے حج سے روک دیا جائے وہ احرام پہن چکا ہے نیت کر چکا ہے لبیک اللہم عمرتن یا حجن کہہ چکا ہے کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں تلبیہ پڑ چکا ہے اب اس کو روک دیا گیا ہے حکومت نے روک دیا کسی دشمن نے روک دیا کسی بدماش نے روک دیا یا راستے میں سیلاب ہے یا خود اتنا بیمار ہو گیا کہ اب حاجی عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے یا ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا یا جو ساد و سامان تھا وہ کسی نے چھین لیا یا گم ہو گیا اب پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو پھر اب کیا کرے گا تو یہ باب ہے باب الحسار باب ہے روک دیے جانے کے بارے میں جب کہ کسی کو روک دیا جائے کس سے حج مکمل کرنے سے یا عمرہ مکمل کرنے سے حدیث نمبر آٹھ سو بتیس تھری ٹو خا اس حدیث کو بنیادی طور پہ کس نے اپنی کتاب میں درج کیا امام بخاری نے ان اکرما تقال روایت ہے اکرما سے کون ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام اکرما کہتے ہیں قال ابن عباس کے فرمایا جناب اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی قد تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کو روک دیا گیا کس سے عمرہ مکمل کرنے سے کہاں پہ روکا گیا تھا آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ جن کے چودہ سو صحابۂ نام کو لے کر آپ مدینہ سے گئے چاہتے کیا تھے کہ عمرہ کریں عمرے کی نیت کی احرام پہنیں تلبیہ پڑا اور ہدیبیہ کے مقام پہ رک گئے تاکہ مکہ والوں سے اجازت لی جائے تو مکہ والوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کئی دن آپ وہاں پہ بیٹھے رہے مذاکرات چلتے رہے لیکن وہ لوگ مانے نہیں کہا اس سال تو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آئندہ سال دیں گے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قد عسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی صن کو روک دیا گیا فعال قلعہ صحو تو آپ نے اپنے سر کے بال مونڈے منوائے و جام اہو اور اپنی بیویوں سے آپ نے جمع کیا ہم بسری کی و نہا اور آپ نے اپنا جانور جو ہے وہ قربان کیا ذبح کیا حتیٰۃمر عامن قابلا یہاں تک کہ آپ نے آئندہ سال عمرہ کیا اچھا جی غور کیجیے کیا حکم ہے اس آدمی کا جس کو روک دیا جائے حج یا عمرہ کرنے سے یعنی وہ احرام باندھ چکا ہے نیت کر چکا ہے صرف چادرے نہیں باندھی بلکہ نیت کر چکا ہے چادروں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا اصل بات کیا ہوتی ہے کہ نیت کر کے آپ عمرے میں داخل ہو چکے ہوں حج میں داخل ہو چکے ہوں تو جس آدمی نے جو آدمی محرم بن چکا ہے احرام میں داخل ہو چکا ہے حج کا آغاز کر چکا ہے عمرے کا آغاز کر چکا ہے حج کا آغاز حج کے سفر کا نہیں حج کے سفر کی بات نہیں کر رہا حج کا آغاز کر چکا ہے یعنی کہ لبئی کہہ کے حج میں داخل ہو چکا ہے لبی کلام کہہ کہ عمرے میں داخل ہو چکا ہے تو کوئی رکاوٹ آ گئی اب وہ کیا کرے اب وہ اس رکاوٹ کے دور ہونے کا انتظار کرے اگر ایسی امید ہو کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی نبی علی صاط و اسلام کے مقام پہ ٹھہرے رہے اور کئی دن تک آپ نے انتظار کیا کہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اہل مکہ اجازت دے دیں اور اگر رکاوٹ دور ہونے کی امید نہ ہو یا اتنا انتظار کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا اس کے لیے حکم ہے پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ دے یا اپنے سر کے بال کاٹ لے اور حلال ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ کیا کرے گا ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وہ اتیم الحجمر تلی اللہ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کہ حج اور عمرے کو کیا کرو پورا کرو مکمل کرو حج اور عمرہ ایسی عبادات ہیں کہ جب آپ نے بسم اللہ کر دی ان میں داخل ہو گئے اب ان کو مکمل کرنا واجب ہے چاہے آپ کا حج نفلی ہو فرض نہ ہو یہ کہ نیت کر لینے سے اب وہ فرض ہو گیا ہے بنیادی طور پہ فرض نہیں تھا ایسے ہی عمرہ ہے آپ نے نیت کر لی اب اس کو مکمل کرنا کیا ہے واجب اور فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہ حج عمرے کو مکمل کرنا واجب ہے فن اوحسر اگر تمہیں روک دیا جائے فمس سی سر تو پھر جو قربانی میسر ہو وہ قربانی دیں وہ قربانی کریں تو اس لیے جس کو روک دیا جائے گا وہ کیا کرے گا وہ اللہ کی میں جانور زبا کرے گا سر کے بال مونڈے گا یا کٹوائے گا اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا لیکن وہ شخص جس نے حج یا عمرے میں داخل ہوتے وقت نیت کرتے وقت پہلی بار جب تلبیہ پڑا تھا لبی کے حجن کہا تھا اللہ حج کے لیے حاضر ہوں لبی کے عمرتن کہا تھا اللہ عمرے کے لیے حاضر ہوں جس نے اس موقع پہ شرط لگا لی تھی کیا لگا لی تھی شرط, شرط لگا لی تھی اور کہا تھا یا اللہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی تو پھر میں حلال ہو جاؤں گا اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے نبی علی حساط اسلام نے اس کے الفاظ سکھائے ہیں کہ یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ فا ان یا اللہ اگر کوئی رکاوٹ واقع ہو گئی اور حج کو مکمل کرنا ناممکن ہو گیا تو پھر میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا وہاں پہ حلال ہو جاؤں گی جہاں پہ تو نے روک لیا یا اللہ مکمل کروانے والا بھی توں اور رکاوٹ آئی تو وہ بھی تیری مشیت سے آئے گی تو جہاں ت نے روک لیا وہاں پہ میں حلال ہو جاؤں گا تو ایسا شخص جو نیت کرتے ہوئے ساتھ شرط لگا لے اگر رکاوٹ کھڑی ہو جائے حج مکمل کرنا ممکن نہ رہے تو وہ حلال ہو جائے احرام کھول دے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کوئی قربانی نہیں ہے لیکن جس نے نیت نہیں کی تھی جس نے نیت کرتے ہوئے شرط نہیں لگائی تھی حد کی نیت کرتے ہوئے عمرہ کی نیت کرتے ہوئے شرط نہیں لگائی تھی اور رکاوٹ کھڑی ہو گئی حد کو مکمل کرنا ناممکن ہو گیا عمرہ کو مکمل کرنا ناممکن ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ حلال ہوگا سر کے بال منوائے گا لیکن ساتھ ساتھ کیا دے گا قربانی دے گا ایک جانور ہوگا جو اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا اس کو آپ دم بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے شخص پہ یہ واجب ہے کہ اس حج کی قضاء دے اس عمرے کی قضاء دے تو علماء کرام نام نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ حج فرض تھا تو زہر ہے کہ فرض ادا نہیں ہوا تو آئندہ سال وہ حج کرے یعنی کہ حج کی فرضیت تو اسے ساکت نہیں ہوگی حج اس کے ذمے اب بھی فرض ہے تو یہ فرض حج وہ ادا کرے گا اس سال نہیں کر سکا آئندہ سال کرے اس کے بعد سال کر لی اس کے بعد سال کر لی لیکن اگر اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا فرد آج اس نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر قزا دینا واجب نہیں ہے لیکن سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علی سد اسلام کو روک دیا گیا تو آپ نے سر کے بال منوائے وہ جام اور اپنی بیویوں سے کیا کیا جمع کیا ہم بسری کی یعنی کہ سر کے بال منوانے کے بعد آپ حلال ہو گئے تو بیویاں آپ کے لئے کیا ہو گئیں حلال ہو گئیں یہ بتانا چاہتے ہیں عبداللہ بن عباس وَنَعَرَ حَدْيَهُ اور آپ نے جانور آپ نے وہاں پہ نہر کیے قربان کیے آپ ساتھ لے کر گئے تھے جانور حَتَّعَ تَمَرْعَامِنِ قَابِلَ آمَن قَابِلَ یہاں تک کہ اندہ سال آپ نے عمرہ کیا تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر قضا واجب نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے اندہ سال عمرہ کیوں کیا واجب تو گزارش یہ ہے کہ جو عمرہ آپ نے آئندہ سال کیا اس کو علماء کرام نے کزا کا عمرہ قرار نہیں دیا بلکہ ہدیبیہ والے عمرے کو علماء کرام نے مستقل عمرہ شمار کیا ہے جب گفتگو ہوگی کہ آپ نے کتنے عمرے کیے تو کیا کہا جائے گا چار عمرے پہلا سن شیجری والا یہی ہدیبیہ والا اس کو علماء کرام کیا شمار کرتے ہیں عمرہ دوسرے نمبر پہ وہ عمرہ جو آپ نے آئندہ سال کیا اور اس عمرے کو امرۃ القدیا بھی کہا جاتا ہے کئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قزا والا عمرہ نہیں نہیں, نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمرہ ہے جو اس فیصلے کے مطابق ہوا جو پچھلے سال ہو چکا تھا خدیبیہ میں یہی فیصلہ ہوا تھا نا کہ مکہ والوں مسلمانوں کے ماں بین کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی آئندہ سال جو آپ نے عمرہ کیا وہ قضاء کا عمرہ نہیں ہے بلکہ وہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہونے والا عمرہ ہے جو فیصلہ حدیبیہ میں ہوا تھا کتنے عمرے ہو گئے آپ کے ایک سن چھڑی میں اور ایک سن سات ہجری میں تیسرا عمرہ آپ نے کیا ہے سن آٹھ اجری میں کب جب مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہو جانے کے بعد آپ ہنین اور طائف کی جانب نکل گیا جہاد کرنے کے لیے وہاں سے جب آپ واپس مدینہ آنے لگے تو مقام جرانا پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ نے وہاں سے حرام باندھا رات کے وقت اور مکہ گئے اور عمرہ کیا اور فجر تک آپ جرانا دوبارہ پہنچ چکے تھے اس کو کہتے ہیں جرانہ والا عمرہ اور یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ جیرانہ میقات نہیں ہے آج ہمارے کئی بھائی آج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک اور عمرہ کرنے کے لیے یہ احرام کہاں سے باندھ لیتے ہیں جیرانا سے اور کہتے کیا ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے یہاں سے احرام باندھا تھا تو یہ تو آپ کی سنت ہو گئی اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے احرام باندھا جہاں سے اللہ کے رسول نے باندھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ یہ آپ کی اتباع نہیں ہے یہ آپ کے طریقے کی پیروی نہیں ہے میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ نبی علی اصلاط و اسلام مسواق کرتے رہے اور مسوا کی ترغیب دی تو آپ نے کیا بتایا کہ مسوا کرنا واجب نہیں ہے اگر میری امت کے مشقت میں پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس کو واجب کر دیتا فرض کر دیتا لیکن واجب کیا نہیں ہے آج اگر کوئی آدمی مسوا کرتا ہے مسواک کا لیکن مسواک کو واجب سمجھتا ہے تو کیا وہ آپ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے بالکل نہیں آپ نے مسوا واجب سمجھ کر نہیں کیا مستحب سمجھ کر کیا ہے تو اگر کوئی واجب سمجھ کرے گا تو آپ کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہا ایسے ہی اگر کوئی آدمی نبی علی اللہ اسلام کے اس عمل کو جو آپ نے واجب کا عقیدہ رکھ کر کیا مستحب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے زور کی نماز پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے میرے نزدیک زور کی نماز واجب نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے پڑھ لینی چاہیے مستحب ہے افضل ہے سنت ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی اس آدمی کے تو کافر ہونے کا خطرہ ہے جو زور کی نماز کو فرض نہیں مانتا تو یہی معاملہ ہے جنانے کے جنانا کے عمرے کا کہ وہاں پہ بظاہر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نبی علی سات اسلام کی سنت و طریقے پہ عمل کر رہا ہوں حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ نے جنانا سہرام یہ سوچ کر نہیں باندھا کہ یہ مکات ہے اور آپ یہ سوچ کر باندھ رہے ہیں کہ یہ مکات ہے آپ نے جرانا سے احرام اس لیے باندھا کہ جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تب آپ کہاں تھے جرانا اور مکات پیچھے رہ گیا تھا تو جو آدمی عمرے کی نیت کرے مکات گزر جانے کے بعد مکات سے گزرتے ہوئے اس کا عمرہ کرنے کا پروگرام ہی نہ ہو آگے چل کر پروگرام بنے تو زہرہ مکاح تو پیچھے رہ گیا ہے اب وہ کہاں سے ارام باندھے گا کہاں سے نیت کرے گا جہاں سے اس کا پروگرام بنا ہے ارادہ بنا ہے تو جرانا سے آپ نے عمرے کی نیت کی اس لیے نہیں کہ جرانا مکات ہے بلکہ اس لیے کہ جب عمرے کا پروگرام بنا تو تب مکات پیچھے رہ چکی تھی جہاں سے ارادہ بنا وہاں سے آپ نے رام باندھ لیا اب اگر کوئی اسپیشلی مکہ سے جرانا جاتا ہے تو جرانا تو مکات نہیں ہے تو کیا وہ آپ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے بالکل نہیں بہرحال تیسرا آپ کا عمرہ کہاں سے ہے جرانا سے اور کس سال سن آٹھ ہجری چوتھا آپ کا عمرہ وہ ہے جو آپ نے حد کے ساتھ کیا ہے سن دس ہجری میں کتنے عمرے ہو گئے عمرے ہو گئے آپ کے چار ہو گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدیبیہ کے عمرے کو علماء کے نے مستقل عمرہ شمار کیا ہے اور آپ نے آئندہ سال اس عمرے کی قزا نہیں دی اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس عمرے کی قضاء کا حکم نہیں دیا چو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے چاہیے تھا نا اگر قضاء دینا واجب ہوتا تو چاہیے تھا کہ آپ حدیبیہ میں اعلان کر دیتے کہ تم لوگوں نے آئندہ سال عمرہ میرے ساتھ کرنا ہے تم پہ تو واجب ہو چکا ہے کوئی اور کرے یا نہ کرے تم پہ واجب ہے لیکن آپ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تو اس لیے جس کو عمرہ کرنے سے روک دیا جائے, روک دیا جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس پہ اس عمرے کی کدا واجب واجب نہیں ہے اس عمرے کی کدا واجب نہیں ہے اور ایسے جس کو حج سے روک دیا جائے اس پہ اس حد کی کدا واجب نہیں ہے الا یہ کہ اس نے فرد حج ابھی تک ادا نہ کیا ہو اور اب اس پہ حج فرد ہو رہا ہو تو نبی علی سعۃ اسلام نے جو آئندہ سال عمرہ کیا ہے وہ قضاء کا عمرہ نہیں ہے یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے اسے امام ابو اور امام ترمدی اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں کہ جو حد کے لیے جائے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو وہ احرام کھول سکتا ہے حلال ہو سکتا ہے اور اس کے ذمے ایک اور حج ہے یہ وہ عدیث ہے جس کی بنیاد پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا حج نامکمل رہ گیا کسی بیماری کی وجہ سے لنگڑے پن کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے تو اس کے ذمے قداح ہے لیکن جب آپ حدیبیہ والی احادیث کو ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واجب اسی کے ذمے ہے جس نے اصل حج ابھی تک نہیں کیا جس نے فرد حج ابھی تک نہیں کیا باقی جو نفل حج کر رہا تھا اور اسے روک دیا گیا اور اسے مجبور کر دیا گیا حج نہ کرنے پہ تو اس کے ذمے ئندہ اس کی قضاء نہیں ہے لیکن دم اس کے ذمہ ہوگا اگر اس نے حج یا عمرے کی نیت کرتے ہوئے شرط نہ لگائی ہو اگر شرط لگائی ہو تو پھر اس کے ذمہ دم بھی نہیں ہے باب نمبر انتالیس باب حج السای وس عورتوں کا اور بچوں کا حج حدیث نمبر آٹھ سو تینتیس ایٹ تھری تھری قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام کا اور امام مسلم کا آن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمی ان صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا ولا تسافرن ولاۃ فرن امراۃ محرم جناب عبدالبن عباس ردی اللہ تعالیٰ سے ویت ہے کہ بے شک انہوں نے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ السلام کو سنا جب کہ آپ فرما رہے تھے کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار بالکل نہ کرے سختی کے ساتھ آپ روک رہے ہیں اور سختی کا اندازہ کس بات سے ہوتا ہے اس نون سے جو یکخلونا کے آخر میں ہے کیونکہ یہ نون تاکید کا فائدہ دیتا ہے یعنی کہ ہرگز کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے خلوت میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ اس بارے میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں اور اسے امام ترمدی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے دو ہزار ایک سو پینسٹھ ٹو ون سکس فائیو آ فرماتے ہیں خبردار جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے علیحدگی میں بیٹھتا ہے تو اللہ کان نسا لسما شیتوان اللہ کا نسالی وہاں پہ تیسرا کون ہوتا ہے شیطان. شیطان ہوتا ہے کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی عورت ہو جب وہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو وہاں تیسرے نمبر پہ کون ہوگا شیطان, شیطان ہوگا جب بھی کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے گی کس کے ساتھ بیٹھے گی غیر مرد کے ساتھ باپ کے ساتھ بیٹھی ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن سگا بائی بھی اگر مشکوک حرکتوں سے حرکتیں کر رہا ہے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یا بین سمتی ہے کہ اس کی میرے اوپر غلط نگاہ ہے تو پھر سگے بھائی کے ساتھ بھی تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں غیروں کی طرف مثال کے طور پہ دیور جیٹھ بہنوئی چچا کے بیٹے خالہ کے بیٹے پھپھو کے بیٹے ماموں کے بیٹے کزن وغیرہ محلے کے لڑکے کلاس کے لڑکے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تنہائی میں خلوت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں پہ تیسرے نمبر پہ کون ہوگا شیطان, شیطان, شیطان ہوگا اور انسان شیطان کے معاملے میں کیا کمزور ہے انسان کو شیطان سے بچانے والا صرف اللہ ہے اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں او من الشیطان الرجیم شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم ہمیشہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اللہ اس کی کیسے مدد کرے گا جب آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ چکے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے دور کر لیا تو اب آپ کے گناہ میں واقع ہونے کا مکمل طور پہ خطرہ ہے اور یاد رہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تقریباً ستر سال کے ہو چکے تھے کہا کرتے تھے میں اپنے آپ کو اس عمر میں بھی عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں سمجھتا شیخ البانی رحمہ اللہ وہ بھی تقریباً اس عمر میں جا کے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں سمجھتا یہ بزرگ ہمارے ایسی باتیں کیوں کرتے تھے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ بھئی آپ کی عمر تو ابھی تیس سال ہے ابھی پچیس سال ہے پینتیس سال ہے چالیس سال ہے پچاس سال ہے آپ کس طرح کسی اور کے کس ساتھ نہائی میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ بزرگ علماء کے نام اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار محدث مفصر تہجد پڑھنے والے پہلی صاحب میں کھڑے ہونے والے وہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں سمتے تو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں جی اصل پردہ کس کا ہوتا ہے دل کا دل پاک ہونا چاہیے جی یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناود اللہ صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمع ان کے دل پاک نہیں تھے یہ بزرگ ان کے میں نے نام لیے کیا ان کے دل پاک نہیں تھے اس کے باوجود وارننگ دے رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے نبی وارنگ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کبھی کسی جگہ تنہائی میں مرد و اور بیٹھیں گے تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر خطرناک فتنا نہیں, نہیں چھوڑا ان کے میں جا رہا ہوں تو میرے بعد جتنے فتنے ہیں ان فتنوں میں جو فطرہ مردوں کے لیے سب سے بڑھ کر خطرناک ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے کیونکہ عورت کی وجہ سے انسان کئی گنا کرتا ہے ایک گناہ نہیں کرتا کئی گنا کرتا ہے اور پھر اس گنا کی نحوست کی وجہ سے انسان کئی طرح کی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لا یخلوََ الد العمبی کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کیا کوئی عورت کسی بند گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کہیں جا سکتی ہے میں فی سفر کی بات نہیں کر رہا یعنی کہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جانا کسی عورت کا میں اس کی بات نہیں کر رہا اپنے شہر میں ہی اپنے محلے میں ہی یا دوسرے محلے میں جانے کے لیے کسی غیر ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت کا تنہا بیٹھنا ٹیکسی پہ بیٹھنا کیا یہ جائز ہے اگر گاڑی ایسی ہے جو بند ہے جو کیا ہے بند, بند ہے زہر وہاں پہ تو پھر تنہائی مل رہی ہے دونوں کو خلوت مل رہی ہے تو ایسی گاڑی میں عورت کو کسی غیر آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے چاہے وہ اپنا کوئی کزن ہو چاہے بہنوئی ہو اور چاہے دیور ہو چاہے جیٹھ ہو لیکن اگر گاڑی ہے جیسے کیا ہوتا ہے رکشا میں اس رکشے کی بات کر رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے موٹر سائیکل رکشا یہ کھلا ہے اس میں تنہائی نہیں ہے تو شہر کے اندر اگر عورت ڈرائیور کے پیچھے کسی ایسے رکشے میں بیٹھی ہے جو کھلا ہے بند نہیں ہے اور گزرنا ہے رکشے نے کہاں سے آبادی والی جگہ سے وہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں آئے گا جو ویران ہو جہاں اور لوگ نہ ہوں تو امید ہے کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے بچنا پھر بھی افضل ہے بچنا پھر بھی کیا ہے افضل ہے لیکن بند گاڑیاں اے سی گاڑیاں شیشے بند وہاں کسی عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا یہ کیا کہلائے گا یہ خلوت میں بیٹھنا کہلائے گا تنہائی میں بیٹھنا کہلائے گا اس سے بچنا چاہیے لڑکیاں جاتی ہیں اسکولوں میں کالجوں میں اے گاڑی میں بیٹھ کے پانچ چھ لڑکیاں ہوتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے جی ہاں اس کی گنجائش ہے کیونکہ جب ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک اور عورت بیٹھ گئی ہے یا ایک اور مرد بیٹھ گیا ہے تو تنہائی ختم ہو گئی شیخ نواز رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے رکھ سکوں کہتے ہیں والخلوت تزول تضول و وجود جس سی او اکثر کتنہ ہی اس وقت تک ہے خلوت اس وقت تک ہے جب دو ہی ہوں جب کوئی تیسرا مرد آ جائے یا, یا کوئی لڑکی آ جائے تو پھر خلوت دور ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جیسے چاہیں آپ بیٹھی بیٹھے رہیں نہیں اب ایک عورت بیٹھی ہے سامنے دو لڑکے بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ غلط باتیں کر رہے ہیں غلط نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے تو میں کہہ چکا ہوں سگا بھائی بھی اگر غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے یا غلط نگے سے ہاتھ پکڑتا ہے بہن کا سگا باپ اگر اس نیگے سے دیکھتا ہے اور ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر اس سے بھی لڑکی کو بچنا چاہیے تو وہ گاڑی جس میں لڑکیاں اسکول میں بیٹھ کر جاتی ہیں اگر وہ تین ہیں چار ہیں اور اس میں خلوت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ ہوگا پہلی لڑکی کا ایک ہے کہ ہی لڑکیاں ایک ہی جگہ سے بیٹھیں ایک ہی ہے کہ ڈرائیور ایک لڑکی کو ایک محلے سے اٹھاتا ہے دوسری لڑکی کو دوسرے محلے سے اب جو پہلی لڑکی بیٹھے گی اس میں تو اس کو کیا ملی ہے خلوت تنہائی تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں اگر گاڑی ایسی ہے جو کھلی ہے اس کے شیشے چاروں کھلے ہیں مثال کے طور پہ اور آبادی سے گزر رہی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ یہ وہ خلوت نہیں ہوگی جس کو ممنوع قرار دیا جائے لیکن ان تمام مشکوک معاملات سے بچنا ہی عورت کے لیے افضل اور بہتر ہے عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا کہا ولا تقرب ذنا زنہ اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی کہ آپ ان اسباب سے وسائل سے ذرائع سے راستوں سے بچیں جو گناہ کا ذنا کا سبب بنتے ہیں تو عورت کا مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یہ گناہ کا سبب بنتا ہے اس کے بعد کہا ولا فرن نمر ات اللہ و محرم اور کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو کوئی محرم ہو سفر کے بارے میں میں وعدے طور پہ بتا دوں کیونکہ یہ مسئلہ جب بھی بیان کیا ہے لوگوں کو غلفہمی ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں شہر کے اندر کی باتیں کر رہا ہوں نہیں سفر سے ملاز سفر ہے اپنے شہر سے نکل کر کسی اور شہر میں جانا اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر کسی دور کی جگہ پہ جانا یہ مراد ہے سفر سے تو آپ فرما رہے کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو محرم ہو یعنی کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بس جا رہی ہے جس میں کافی سارے مرد ہیں کافی ساری عورتیں ہیں تو کیا کوئی عورت اس بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر جا سکتی ہے خلوت نہیں اب کیونکہ اتنے مرد اتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جا سکتی ہے نہیں اب سفر کا مسئلہ ہے اب کیا بیان کیا جا رہا ہے سفر سفر میں ایک عورت بیس عورتوں کے ساتھ مل کر کسی شہر میں جانا چاہے نہیں جا سکتی محرم کے بغیر نہیں جا سکتی یا خامدوں ساتھ یا محرم ہو مثال کے طور پہ کسی لڑکی کے کالج میں پروگرام بنایا گیا ہے کالج کی طرف سے یا خود لڑکیوں نے بنا لیا ہے کہ ایک بس میں بیٹھ کے دوسرے شہر کی سیر کے لیے جائیں گے وزٹ کے لیے جائیں گے اور سب بچیاں کوئی لڑکا نہیں ہے سوائے ایک ڈرائیور کے بلکہ آپ تو ڈرائیور بھی شاید کوئی عورت مل جائے مل جاتی ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈرائیور بھی کون ہے عورت ہے تو کیا آپ یہ جائز ہے نہیں جائز کیونکہ سفر میں عورت جب بھی سفر کرے گی ساتھ خاون کا ہونا یا محرم کا ہونا ضروری ہے محرم کسے کہتے ہیں یہ بھی سوال ہے کئی مائیں ہماری مائیں بہنیں یہ نہیں جانتی محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو नहीं. یعنی کہ شریعت کی طرف سے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی شکل میں جائز नहीं. نہ ہو شری طور پہ ناممکن ہو سے نکاح ہونا باپ کیا کسی لڑکی کا باپ سے نکاح ہو سکتا ہے کسی شکل میں کبھی نہیں سگا بائی سگا بانجا سگا بتیجا سسر اور سگا مامو سگا چچا تو اس قسم کے جو رشتے دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کسی بھی شکل میں جائز نہ ہو یہ ہے اس کا محرم اور محرم کیا ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ عورت ایک ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہو اور ساتھ اس نے اپنا بیٹا لیا ہوا ہو تین سال کا دو سال کا کہ میرا تو محرم میرے ساتھ ہے نہیں محرم کون ہونا چاہیے بالغ البتہ کچھ علماء ایک نے کہا ہے کہ بالغ نہ ہو تو کم از کم سمجھدار ہو دس سال کا 11 سال کا بارہ سال کا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کیا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے تو کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس سال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو کوئی نہ کوئی محرم ہو کوئی نہ کوئی کیا ہو محرم ہو البتہ ایک اور چیز بیان کر دوں کہ اگر عورت قریب کا سفر کرتی ہے کہاں کا قریب کا, قریب کا. یعنی کہ ای ایسا سفر جو ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو کتنے کلومیٹر کا ہوگا تقریباً یہ بہت لمبا سفر نہیں ہے ایک دن ایک رات کا سفر نبی علی السلاط اسلام کے لحاظ سے اس زمانے میں اونٹنی پہ سفر اگر کیا جائے ایک دن ایک رات کا کتنے کلومیٹر میٹر طے ہوں گے تو یہ جو سفر ہے جو ایک دن ایک رات سے کیا ہو کم ہو ایسا اگر سفر ہے اور عورت اس سفر میں جا رہی ہے دیگر عورتوں کے ساتھ یعنی کہ راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے تنہائی بھی نہیں ہے غیر مرد کی تو اس میں بھی گنجائش نکل سکتی ہے یعنی کہ جو بڑے شہر ہیں ان کے دائیں بائیں اگر کسی لڑکی کا اسکول کالج ہے آبادی سے باہر ہے مثال کے طور پہ شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ پچیس کلومیٹر, کلومیٹر, کلومیٹر, کلومیٹر, کلومیٹر کے فاصلے پہ تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ تو اس حد تک ہے اور عورت جا رہی ہے دیگر عورتوں کے ساتھ یا کھلی بس میں جا رہی ہے جس میں تنہائی اور خلوت نہیں ہے خطرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو سفر اس سے بڑھ کر ہوگا وہ کیا ہے وہ ممنوع ہے فقام رجلن تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جب آپ نے یہ بیان کیا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی کوئی عورت اس حال میں سفر کر سکتی ہے کہ اس اور نہ ہی کوئی عورت سفر کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو کوئی نہ کوئی معرم ہو جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا <تصفح> رسول اللہ اللہ کے رسول اگ تو غزوتی کدا وقدا میرا نام لکھ دیا گیا ہے فلاں فلاں غزبے میں فلاں فلاں جنگ کے لیے میرا نام لکھا جا چکا ہے رجسٹر ہو چکا ہے میں نے جہاد میں جانا ہے اللہ قلعہ میں لڑنے کے لیے جانا ہے وہ خراجت امراطی جتن اور میری بیوی نکل چکی ہے حج کرنے کے لیے تو آپ نے کہا ادھب جاؤ فہ ججمہ کا حج کرو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر یہ جو آخری حصہ پڑا ہے حدیث کا اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی وہ بیان کر دوں تاکہ میری ماؤں بہنوں کے لیے مسئلہ وعدے ہو جائے بلکہ ہم ہم لوگوں کے لیے مردوں کے لیے بھی وہ یہ کہ کسی ہم آفس میں جاتے ہیں کسی ہم بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں لفٹ ہے اب کیا اس لفٹ میں ایک مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہیں, نہیں اس میں سوار نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ دو مرد ہوں تو پھر ایک عورت سیڈ پہ کھڑی ہو جائے وہ بھی اگر وہ محسوس کرے کہ ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ مردوں کی شکل و صورت بتا رہی ہوتی ہیں ان کی حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں کیسے لوگ ہیں یا دو عورتیں اور ایک مرد ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک مرد ایک عورت لفٹ میں بیٹھیں تو اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ خلوت ہے تنہائی ہے اب یہاں پہ یہ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میرا نام لکھ دیا گیا ہے میں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے فلاں فلاں جنگ میں لڑنے کے لیے فلاں فلاں غزوہ کرنے کے لیے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے یعنی کہ اب میں کیا کروں میری بیوی تو محرم کے بغیر جا رہی ہے تو آپ نے کیا کہا؟ تم جاؤ کدھر جاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ جا کے حج کرو ان کی جہاد کو چھوڑ دو لڑائی کو چھوڑ دو یہ الفاظ قابل غور ہیں ہر مسلمان ہر مومن کو ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کس لحاظ سے اس لحاظ سے غور کرنا چاہیے کہ نبی علی اللہت اسلام کے زمانے میں لڑنے والے لوگ زیادہ تھے یا کم تھے کافروں کے مقابلے میں کم. کم تھے یعنی کہ مسلمان جب بھی لڑے ہیں ان کی تعداد کافروں کے مقابلے میں عام طور پہ کم ہوتی تھی اس لیے ان کو ایک ایک فوجی کی ایک ایک نوجوان کی لڑائی میں ضرورت ہوا کرتی تھی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابی ہمیں تمہاری ضرورت ہے جنگ میں کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہیں اس لیے تمہاری وائف محرم کے بغیر حج پہ جا سکتی ہے خصوصاً اس لیے کہ تمہاری وائف نے جن لوگوں کے ساتھ جانا ہے وہ کون ہوں گے میرے صحابہ ہوں گے اللہ کے ولی متقی ریزگار اور ساتھ عورتیں بھی ہوں گی ساتھ کیا ہوں گی خطرہ کام ہوا کہ نہ ہوا ایک طرف ہے صحابہ اکرام پاک باز لوگ پاک دامن لوگ اور ایک طرف ہے صحابیات عورتیں ساتھ ہیں تو اس مجبوری میں آپ کہہ دیتے کہ تم جہاد کے لیے جاؤ تم لڑنے کے لیے جاؤ اور تمہاری وائف حج کے لیے چلی جائے کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جا رہی ہے اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ جا رہی ہے ساتھ عورتیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن محرم کا مسئلہ اتنا شدید ہے اتنا سخت ہے اتنا سنگین ہے آپ نے کہا لڑائی چھوڑ دو اور اپنی وائف کو حج کراؤ میں اس مسئلے پہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہوں کیونکہ اکثر مسلمانوں نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہ ہو مسلمانوں کا رویہ مسلمانوں کا ان کے جو طرز عمل ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مسئلہ شریعت نے بیان ہی نہ کیا ہو جبکہ شریعت نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور لوگ کیا کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اگر عورتیں ساتھ ہوں کو خطرہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا ہے صاحبی سے کہ اگر تمہاری وائف کے ساتھ چند عورتیں جا رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کبھی ہمیں کیا کہا جاتا ہے جی کہ نبی علیہ اسلاط اسلام نے ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ ایک عورت ایک شہر سے تنہا نکلے گی اور دوسرے شہر جائے گی اور اسے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کے رسول نے کہا ہے ایک کہ ایک وقت آئے گا کہ عورت تنہا سفر کرے گی تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس عورت کا سفر غلط ہوگا تو یہ دلیل پیش کرنے والے احباب پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایک طرف نبی علی سات اسلام کی واد حادیث آپ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں, نہیں ہے حد کا سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور دوسری جانب اللہ کے رسول یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہی بلکہ امن و امان کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں امن و امان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آج تم ڈرتے ہو تمہیں خوف ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امن و امان اس قدر ہوگا کہ عورت ایک شہر سے دوسرے شہر تنہا جائے گی اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا وہاں پہ آپ محرم کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے وہاں پہ آپ عورت کے تنہا سفر کرنے کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے تو اس کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا ہمارے مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے ہاں اگر یہ حدیث نہ ہوتی یہ منطوق اور واد حدیث نہ ہوتی تو پھر ہم وہاں سے مسئلہ اخذ کرتے ہم کہتے جی وہاں سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ جائز ہے یہاں پہ وعد مسئلہ آ گیا سراحت کے ساتھ منتوق اور آپ وہاں سے اشارے نکال رہے ہیں تو اس مسئلے کو وہ اہمیت دی جائے جو اہمیت نبی علی اصلاۃ اسلام نے دی ہے جو اہمیت اس مسئلے کو صحابہ کے نام رضوان اللہ علی اجمعین نے دی ہے اب آخر میں ایک ہلکی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث میں تو حج کا تذکرہ آیا ہے تو کیا عورت شاپنگ کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتی ہے یا شادی میں شریک ہونے کے لیے یا تعلیم لینے کے لیے جب حج میں نہیں جا سکتی تو کسی اور سفر میں کیسے جا سکتی ہے ویسے بھی جب آپ نے روکا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرنے کے لیے نہ جائے آپ نے کہا کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہو محرم ساتھ ہو تو پھر سفر کرے ورنہ سفر نہ کرے کوئی بھی سفر تعلیم کے لیے ہو ڈاکٹر بننے کے لیے ہو شادی میں شریک ہونے کے لیے ہو شاپنگ کے لیے ہو سیر و کے لیے ہو کوئی بھی سفر ہو محرم کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں, نہیں, نہیں ہے تو اب اس ادیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوا کہ عورتیں حج کریں گی کہ نہیں کریں گی کریں گی کیونکہ یہاں پہ باب کیا کیمپ کیا گیا تھا عورتوں کا اور بچوں کا حج تو اس کے نیچے یہ حدیث لے کر آئے ہیں تو اس حدیث میں پتا چلا کہ عورت بھی حج کرے گی جیسے حج مردوں کے لیے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو چونتیس تھری فور میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے کون سے امام امام مسلم انی ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لاقی رقب کہ آپ روحہ مقام پہ ایک قافلے سے ملے روحہ مقام پہ آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی یہ کون سا سفر ہے حجت الوداع کا حجت الوداع کے سفر میں روہا مقام یہ مدینہ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پہ ہے میں کلومیٹر نہیں کہہ رہا کیا کہہ رہا ہوں میل تو چالیس میل کے فاصلے پہ ہے اور وہاں پہ کافلہ ہے رقب کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اونٹ کے اوپر سوار ہوں تو ایک کافلہ آپ سے ملاقات کرتا ہے آپ یعنی کہ گزر رہے ہیں وہ بھی راستے میں مل گئے آپ کو فقالا تو آپ نے کہا من القوم آپ کون لوگ ہیں بلکہ ابو دو شریف میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے ان کو سلام کیا پھر آپ نے کہا من القوم تم کون لوگ ہو یعنی کہ تمہارا تعارف کیا ہے قالو انہوں نے کہا المسلمون ہم مسلمان ہیں یعنی کہ آپ ان کو پہچان نہیں سکے شاید رات کا وقت ہو یا کوئی اور وجہ ہو آپ ان کو پہچان نہیں سکے وہ کہنے گے کہ ہم مسلمان ہیں فکالو تو نے کا من انت آپ کون ہے قاد رسول اللہ آپ نے کہا میں کون ہوں اللہ کا رسول ہوں یہ ہے آپ کا سب سے بڑا تعارف کہ آپ اللہ کے کیا ہے رسول ہیں یہ ہے آپ کا سب سے بڑا عہدہ یہ آپ کا ہے سب سے بڑا لقب فرافات الہ مراتن سبین تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچے کو اٹھایا جن کو اٹھایا اور آپ کے کی قریب کیا ایسے آپ کی طرف کیا فقالت اس نے کہا الحادا حجن کیا اس کا حج ہوگا یعنی کہ اگر میں اس کو حج کراؤں تو کیا اس کا حج ٹھیک ہوگا اس حد کا اعتبار ہوگا قالنع آپ نے کہا ہاں والا کی اور تمہیں اجر و ثواب ملے گا اور تمہیں کیا ملے گا اجر و ثواب ملے گا آئیے اس عدیش پہ ذرا غور کرتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی علی اشراۃ وسلام سے سوال کیا کیا گیا تھا کیا اس کا حج ہو جائے گا تو آپ نے کہا ہاں اور تمہیں ادھر و سواب ملے گا تم ادھر و سواب ملے گا یہ آپ نے کیوں کہا تاکہ عورت کے شوق میں اضافہ ہو وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو حج کرانا چاہ رہی ہے تو آپ نے کہا کہ اس کا حاضب بھی ہو جائے گا اور تمہیں ادر و ثواب بھی ملے گا تاکہ عورت کو پتہ چلے کہ میں اگر یہ مشقت برداشت کرتی ہوں تو مجھے اس پہ اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے ادر و ثواب ملنے والا ہے تو اس سے پتا چلا کہ علماء کرام جب کوئی مسئلہ بیان کریں کسی عمل کی ترغیب دیں تو اس کا ادر و ثواب اگر جانتے ہوں تو بتائیں اگر حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا یہ ادر و ثواب ہے بتائیں ورنہ عام طور پہ کہہ دیں کہ بھئی اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا تو اس سے لوگوں کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اللہ سے جنت لینے کے لیے نیک عمل کرنا بہت عمدہ بات ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ایسے صوفی ہمیں مل جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار سمتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تو نماز پڑھتا ہوں نہ جنت لینے کے لیے نہ جہنم سے بچنے کے لیے میں تو بس اللہ کی خاطر پڑھتا ہوں یعنی کہ جو جنت کے لیے پڑھتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے قرآن و حدیث آپ مطالعہ کر لیں آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالی بار بار کہتے ہیں کہ یہ کام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس کام سے بچو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے یہ کام کرو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں اپنے نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں علیمسلاسلام کہ ید او نا راغب راہ وہ ہماری عبادت کرتے تھے ہم سے دعائیں کرتے تھے کس لیے شوق کے ساتھ بھی امید کے ساتھ بھی اور ڈرتے ہوئے بھی یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کیوں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اللہ سے جنت لینے کے لیے اللہ کو رادی کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے کیوں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے اس کے بعد یہ مسئلہ کہ امام نبوی رحمہ مح اللہ کس امام کے نام لیا میں نے امام نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امام شافی امام مالک امام احمد اور جمہور علماء کلام کی دلیل ہے کس مسئلے میں اس مسئلے میں کہ بچے کا حج ہو جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے اور بچے کو اس پہ ادر و ثواب ملتا ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ بچہ جب بالغ ہوگا اور اس کے پاس حج کرنے کی سطح ہوگی تو اس پہ حج فرض ہوگا یہ بچپن کا حج فرد حج سے کفیت نہیں کرے گا لیکن امام ابو علی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں امام نب بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا حج صحیح نہیں ہے بچے کا حج صحیح نہیں کہتے ہیں بچے کو حج کرائیں کوئی حج نہیں ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے اسے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے لیکن یہ حج ہوگا نہیں جمہور علما کا کیا موقف ہے امام شافی کا مالک کا, احمد کا؟ کہ اس کا حج ہوگا اور اس کو جرسوا ملے گا اور جمہور علماء کرام کا موقف اس عدیز کی روشنی میں درست نظر آتا ہے کہ بچے کا حج ہوگا کیونکہ عورت نے یہی پوچھا کیا اس کا حج صحیح ہے آپ نے کہا اور ساتھ اس کو بتایا تمہیں ادھر ثواب ملے گا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اپنا ادھر ثواب ملے گا حاج کرنے کا اور تمہیں ادھر ثواب ملے گا حاج کروانے کا جیسے آٹھ سال کا بچہ نو سال کا بچہ نماز پڑھے تو اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا اور والدہ کو ثواب کیوں ملے گا اس نے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے بچے کو مسجد میں بھیجا جائے ی لیے ملا علی الکاری ان کا فکا حنفی سے تعلق ہے یہ صدیش کی شرح میں لکھتے ہیں ولا کی اجرن کے نبی عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عجر ملے گا یعنی کہ تمہیں اس چیز کا عجر ملے گا کہ تم سبب بنی ہو تم کیا بنی ہو سبب بنی ہو اس کے بعد باب نمبر چالیس باب عن العاجز میت اس آدمی کی طرف سے حج کرنا جو حج کرنے سے آجز ہو جو حج کرنے سے عاجز ہو آجز کے لفظ سے کیا پتہ چل رہا ہے آجز کس لحاظ سے ہو مالی لحاظ سے نہیں جسمانی لحاظ سے تو حج کرنا اس آدمی کی طرف سے جو جسمانی لحاظ سے حج کرنے سے آجز ہو ول اور حج کرنا کس کی طرف سے میت کی طرف سے حدیث نمبر آٹھ سو پینتیس ایٹ تھری فائیو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا ان عبداللہ ابن رضی اللہ عنہما روایت جناب عبداللہ ابن عباس سے قال وہ کہتے ہیں کان الفضل ردیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل جو تھے وہ نبی علی السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کس پیسواری پہ, سواری پہ؟ اور یہ بات ہو رہی ہے کب کی حج کی کب کی بات ہو رہی ہے حج کی تو فضل کون عبداللہ بن عباس کے کیا لگتے ہیں ان کے بھائی عبداللہ بن عباس فضل بن عباس یہ بھائی ہیں تو عبداللہ ببن عباس کہتے ہیں کہ فضل جو ہے میرے بھائی وہ نبی علی السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فجاۃ من خسم تو ختم قبیلے کی ایک عورت آئی فجعل الفضل اریحا و تندرو اریہی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھنے لگی اور یہ پہلے ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ فضل بن عباس بہت خوبصورت تھے بہت خوش شکل تھے ان کے بال بھی بڑے پیالے تھے تو فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگی وج عالبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ فضل آخر اور نبی علی الصلاۃ فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری جانب پھیرنے لگے مثال کے طور پہ فضل بن عباس ادھر دیکھنے عورت کو تو اللہ کے اصول نے چہرے پہ ہاتھ رکھا تاکہ ان کا منہ ادھر ہو جائے عورت کو نہ دیکھیں اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی پھر کر رہا ہوں اس سے پتہ چلا کہ والد جب دیکھے گھر کا سربراہ جب دیکھے رشتے داروں میں سے جو بڑا ہے جب وہ دیکھے کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو اس سے ان کو روکیں زبان کے لحاظ سے بھی عملی طور پہ بھی دیکھے آپ خاموش نہیں رہے کہ فضل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو آپ نے زبان سے بڑھ کر ہاتھ سے روکا ہے ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا ہے اور سب کے سامنے ایسا کیا ہے تو کیا آج جب ہمارے بچے موبائل پہ فلمیں دیکھیں گندی ویڈیوز دیکھیں عورتوں کی تصویریں دیکھیں اور میوزک سنیں موسیقی سنیں تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کو روکیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ایسے بچے سے ہم موبائل واپس لیں کیا ہمارا فرد نہیں بنتا کہ ایسے بچے سے ہم نیٹ کی سہولت واپس لیں تو والدین کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے فقالت تو اس عورت نے کہا وہی عورت جو آئی ہے اور جس کو فضل میں عباس دیکھ رہے تھے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان ن فرید اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخن کبیرا کہ بے شک اللہ کے اپنے بندوں پہ حد کے بارے میں فریضے نے ان کے حد کے معاملے میں جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور یہ فرد پہ ہے اللہ کے بندوں پہ بے شک اللہ کا فریضہ جو اللہ کے بندوں پہ ہے حد کے معاملے میں ادرکت ابی اس نے میرے باپ کو اس حال میں پایا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے یعنی کہ یا تو باپ مسلمان ہوا ہی ہے اور بوڑھا ہے بہت زیادہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا حد خود نہیں کر سکتا لا على الراحلہ وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا سواری پہ بیٹھے گا تو گر جائے گا آف آہجوان کیا میں اس کی طرف سے حد کر سکتی ہوں قال امام آپ نے کہا ہاں ودافی حجت الوداعی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ واقعہ کب ہوا ہے حجت الوداع میں ہوا ہے آپ نے جو حد کیا تھا جس کو الودائی حج کہتے ہیں اس کا یہ واقعہ ہے اچھا جی اب اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس پہ مالی لحاظ سے حج کیا ہو چکا ہے فرض ہو چکا ہے لیکن جسمانی لحاظ سے وہ حج کرنے کی طاقت نہ آج رکھتا ہے نہ آئندہ ایسی کوئی امید ہے تو پھر وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگائے جو اس کی طرف سے حج کرے اس فرض کو ادا کرے کسی اور کو بھیجے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اپنے کسی رشتے دار کو کسی دوست کو کسی عالم دین کو کسی دین کے طالب علم کو عالم دین کو بھیجنا اس لیے مناسب ہوگا کہ عالم دین حج کا طریقہ جانتا ہے وہ اچھے طریقے سے کرے گا تو بہرحال کسی نہ کسی کو بھیجا جائے جو اس کی طرف سے حج کرے یہ کس کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر مالی لحاظ سے حج فرد, فرد, فرد ہے لیکن جسم خود حج کرنے کی استطاعت نہیں دیتا بہت بوڑھا ہے سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا یا لنگڑا ہے خود سفر نہیں کر سکتا کوئی ایسی بیماری ہے خود سفر نہیں کر سکتا اور یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کسی اور کو بھیجے گا حج کے لیے لیکن وہ آدمی جس کے اوپر مالی لحاظ سے حج فرض ہو چکا اور فی الحال وہ جسمانی لحاظ سے حج نہیں کر سکتا لیکن اس کو پتا ہے کہ میں چھ مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا سال تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا دو سال تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا وہ کسی اور کو حج کے لیے نہیں بھیجے گا بلکہ حج اس نے خود کرنا ہے وہ ذاتی طور پہ حج کرے گا وہ کسی اور کو بھیج کر اپنے اس فرد کو ساکت نہیں کر سکتا نہ فرد اس انداز سے ساکت ہوگا اور اس ادیش یہ پتا چلا کہ عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے کوئی یہ نہ کہ عورت مرد کی طرف سے نہیں کر سکتی عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے وہ کیا جی کہ نبی علی اللہ نے اس عورت کو اس کے باپ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت اس عورت کو اس کے والد کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دے دی ہے اور کہا تو تمہارا حج یہ ٹھیک ہوگا کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ تو یہ بتا کہ پہلے ت نے اپنا حج کیا ہے کہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کیوں وہ حج کر رہی ہے وہ تو وہ حج میں ہے وہ کس میں ہے حج میں. وہ حج میں وہ تو حج کر رہی ہے اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جب آپ نے کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے آپ نے اپنا حج کر رکھا ہو یہ ضروری نا. نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ عام طور پر جو علماء کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کسی اور کی طرف سے حج کرے اس نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو اگر اپنا حج نہیں کیا تو کسی اور کی طرف سے حج نہیں ہوگا یہ شرط ہے آپ کسی کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے کس کا حج کیا ہوا ہو اپنا حج کیا ہوا ہو کیا دلیل ہے جی دلیل اس بارے میں وہ حدیث ہے جس کو بہت سے احم کے نے روایت کیا ان میں سے ایک امام اود ہیں امام ابن ماجہ ہیں حدیث کے راوی کون ہے جنابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی علیت اسلام نے آواز سنی ایک آدمی کہہ رہا ہے لبئی کانشبرما میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے کس کی طرف سے شبرما کی طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں لبئی وہ کہہ رہے لبئی کانشپرما یعنی کہ میں اپنا حاضر نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف سے کر رہا ہوں شبرما کی طرف سے کر رہا ہوں آپ نے کہا بھائی یہ شبرما کون ہے تو جواب یہ آیا کہ یہ میرا بھائی ہے یا جواب آیا کہ یہ میرا رشتے دار ہے کیا جواب آیا یہ میرا بھائی یا, یا،, یا جواب آیا میرا رشتہ دار ہے یہ شک مجھے نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظ ہی ایسے ہیں ان کے شک راوی کو ہے آپ نے کہا حجر نفسی کا شبرمان کی طرف سے حج کرنے والے یہ بتا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول فرمایا حجان نفسی کا سما حجان شبرما پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا غور کیجئے یہ آدمی شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کی نیت کرنے والا ہے کہ کر چکا ہے کر چکا ہے تلبیہ پڑ رہا ہے لیکن پہلے اپنا حج کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کا کرنا آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب نے نیت کر لی ہے اس لیے اب گزارا ہو جائے گا آئندہ خیال رکھنا یہ نہیں کہا تو اس سے پتا چلا کہ جب آپ کسی کی طرف سے حد کرتے ہیں تو یہ شرط ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حج کر رکھا ہو اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو اس حدیث کو بیان کرنے والے روایت کرنے والے امام کون ہیں امام بخاری علی من اباس اللہ عنہما تمجوینہ جاطل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا تھی بھول گیا ہوں کیونکہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا تھا کہ عورت نے حج کرنا ہے کس کی طرف سے اپنے والد کی طرف سے اب رہ گیا مسئلہ عمرے کا حالانکہ عام طور پہ حج عمرے کے احکام ایک جیسے ہی ہیں حج کی حدیث مل گئی سمجھے وہ عمرے کی بھی حدیث ہے لیکن عمرے کے بارے میں الگ سے ایک عدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ بھی لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس حدیث کو کئی اما کے نے اپنی کتب میں درج کیا اور ان میں سے ایک امام ابن وا اور عدیز کے راوی کون ہے ابو رزین صحابی کون ہے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علی السداد اسلام سے سوال کیا گیا کہ میرے والد صاحب نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں ان کے سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو آپ نے کہا حج جان ابھی کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو عمرہ بھی کرو تو کیا پتا چلا کہ وہ آدمی جو جسمانی لحاظ سے حج عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے کو اور حج بھی کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں جناب عباس رضی اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلے کی ایک عورت نبی علی است اسلام کے پاس آئی فقالت اس نے کہا نظرت اِنَّ انتہجا فلم تحجہ مات بے شک میری ماں نے حج کی نظر مانی کس کی نظر مانی کی. ان کے منت مانی کہ میں حج کروں گی اسے <تصفح> منت مانی تھی کیا منت مانی تھی حج کروں گی اور آپ جانتے ہیں کہ منت ماننے سے حج فرض نہ بھی ہو تو فرض ہو جاتا ہے ان کے پہلے ہو سکتا ہے آپ استطاعت نہ رکھتے ہوں تو آپ پہ حج فرض نہ ہو اب آپ نے منت مان لی ہے کہ میں حج کروں گا حج کروں گی اب آپ پہ فرض ہو گیا تو میری ماں نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گی فلم تہجا اس نے حج نہیں کیا حتی ماتت کہ فوت ہو گئی. افا عنہ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں قال انعام آپ نے کہا ہاں ہنہا تم اس کی طرف سے حج کرو یعنی کہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ آپ نے آڈر دے دیا جی تم حج کرو آنہا اس کی طرف سے ان کی اپنی والدہ کی طرف سے پھر اس کے بعد آپ نے مسئلہ مزید واضح کیا آپ نے کہا ارائیتی آئی لو کان علی ام کی دئی ارائیتی آئی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہو قرض کس کا کسی انسان کا کسی مخلوق کا اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہو اکنتقا دیاتا کیا تم اسے ادا کرو گی اقد اللہ اللہ کا قرض ادا کرو ف اللہ حقوب اللہ دوسروں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا قرض ادا کیا جائے یعنی کہ انسان کا قرض تمہاری ماں نے دینارو فوت ہو جائے تو تم یہ قرض ادا کرو گے کہ ادا کرو گی ادا کرو گی تو اللہ کا قرض انسانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا پھر کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا. اور اس نے حج نہیں کیا, کیا جب کہ حج اس کے ذمے تھا تو اب یہ فرض ادا کیا جائے کون ادا کرے گا اس کے وارث اس کی اولاد اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں یہاں پہ علماء کے نام اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے اللہ کا کوئی حق ہو حاج ہو کفارہ ہو یا کوئی منت ہو تو اس کے وارثوں پہ واجب ہے کہ اس کی طرف سے وہ فرض ادا کریں اچھا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اس عورت نے تو منت مانی تھی کیا میں اپنے والد صاحب کی طرف سے اللہ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے زندگی دے وہ حیات ہیں اور مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ جو سن رہے ہیں آپ میں سے بھی جس کے والد صاحب زندہ ہیں والدین بلکہ زندہ ہیں ہم میں سے ہر ایک كے والدین کی اللہ حفاظت فرمائے اور انہیں توحید پہ ایمان پہ قائم ودائم رکھے انہیں کسی کا محتاج نہ کرے اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب اگر فوت ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کوئی منت نہیں مانی ہوئی تھی اور فرد حاد بھی کر رکھا ہے تو کیا میں ان کی طرف سے حادث کر سکتا ہوں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دلیل کیا ہے دلیل ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام ابو دعد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں اور اس کا ابو دعود شریف میں نمبر کیا ہے دو ہزار آٹھ سو تراسی ٹو ایٹ ایٹ تھری وہ حدیث کس کی ہے کس صحابی کی ہے امر بناس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے ہمیں تاکید کی تھی کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کرنا کتنے غلام سو کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے حصے کے پچاس آزاد کر دیے اب میں نے آزاد کرنے تھے میں نے کہا پہلے میں مسئلہ پوچھ لوں کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کیا پتہ چلا اس ثواب کے لیے پہلے اللہ کے رسول سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ سالے ثواب جائز بھی ہے یا نہیں آج لوگ کہتے ہیں جی آپ اِسال ثواب کے طور پہ میت کو قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں آپ اس کی طرف سے نفل پڑھ سکتے ہیں جی آپ اس کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں جی ہم کہتے ہیں بھئی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں ان سے آپ دور رہیں وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ جائید ہے لیکن یہاں پہ دیکھیے بن بناس نے کیا کہا کہ پہلے میں اللہ کے سب سے پوچھ لوں تو آپ کے پاس آئے اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے کہا تھا ان نہ مسلم اگر تمہارا والد کیا ہوتا مسلمان فخ تم تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے او تصدقتم تم ہو یا تم اس کی طرف سے کیا کرتے صدقہ خیرات کرتے او حججتم تم ہو یا تم اس کی طرف سے حج کرتے تو بالا گاہ تو یہ اس کا ثواب اس تک پہنچتا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ حج فرض ہے تو اسے پتا چلا کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج کرے صدقہ خیرات کرے اور ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور نیت یہ ہو کہ ثواب والدین کو ملے تو انشاءاللہ ثواب ان کو ملے گا یعنی کہ صدقہ خیرات میں یہ نیت ہو کہ میں ان کی طرف سے صدقہ خلا کر رہا ہوں حج میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا اس کے بعد طویل حدیث ہے اس لیے اس حدیث کا آج آغاز نہیں کریں گے کیونکہ لمبی حدیث ہے اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کا وقت دینا قبول فرمائے آپ لوگوں کے وقت میں آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے اور اللہ رب العزت آپ لوگوں سے دین حنیف کا خوب کام لے اور اللہ تعالیٰ میں جب موت دے تو اس وقت بھی اس حال میں دے کہ ہم دین کے طالب علم ہوں احادیث پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں سن رہے ہوں سنا رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں سن رہے ہوں سنا رہے ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے کسی کا محتاج نہ کرے ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ الوافی کے اس دورے میں ہمیں استقامت دے اور ہم آخری حدیث تک اس دورے میں شریک رہیں اور اللہ رب العزت سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کتاب کا دورہ ہونا چاہیے اور پھر جنہوں نے یہ بندوبست کیا یہ سسٹم کیمپ کیا جو اس میں مدد کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں سارا یہ نظام چلا رہے ہیں اللہ ان تمام کی محنتیں قبول فرمائے اور ہمارے شیخ شیخ شمس الزمان عافظ اللہ جو اس دورے کے نگران ہیں اور ان کا دعویٰ سینٹر جو الخبر میں قائم ہے الہدایہ دعویٰ سینٹر اور اس کے ذمہ داران مصعولین ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میری دعائیں سب کے لیے ہیں اسی پہ اختتام کرتا ہوں آج کے درس کا وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد و عالیہ وصحب ہی اجمائن